الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على سيد الانام وعلا وصحبه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن رب كريم اللهم الله وملائكته يسلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما علیک يا سیدی يا رسول اللہ دو سلام عال گیا سے بابا محمد صاحب مرفور پہ جملہ اللہ دوستو بابا جی حضرت مولانا محمد فضل الرحمن صاحب سہارے اور سارے عورت ناچیز اپنے معمولا منق اس محفل درد شریک ہونا پہ اللہ و شان وقت جناب سامنے صرف صرف اور صرف ایک گھنٹہ یا سوا گھنٹہ جو بیان کرنے کا ارادہ ہے کوئی مسئلہ ہے یہود نصارہ دار مسلمانہ نو کافر کرنا اس کے اسلام قبول کرنا یہ حقیقت بیان دی محتاج نہیں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیں رسالت اور نبوت دیں یہود و نصارہ نے انتہائی حسد لکھیا اور اس حسد میں آپ دے دور شریف وچ مختلف صورتیں اسلام اور اہل اسلام دے نال سازشاں کر ظاہر کر کرن دی پوری کوشش او زور لایا اے یہ حقیقت بیان دی مؤاذ نہیں امما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا لما رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اشرا فرمایا حضور سردار صلی اللہ علیہ وسلم وفات وفاد بعد یہودیت عیسائیت میں سر چک لیا جس دا مطلب ہے کہ آپ دی ذات کری ہوں ہوں مسلمانہ دا تعلق ہر شنال جڑے ہو جس دی برقات مسلمانہ دے خلاف انسانہ دے خلاف کوئی بھی شیاتین لی سازش کامیاب نیسی ہوں دی کوئی در سازش کر دی سن خفیہ منظور پہ جوڑ دی سن اللہ پاک وہی پہل دی سن انہوں کا پردہ کھل جانا وہ نہ زلی ہو جائے وہ پھر بڑے پریشان ہوئے انہیں آخیا بھی ہوں اس نبی ہوں سارا دان نہیں چلتا چلو پھر جانا پہ آخر ہے نا چلا گیا پھر میرا اس بارے ایک موضوع اور ہے جہرا میں کسی جگہ یہودی کی اسلام میں سازشوں کی تاریخ حضور دور یہود نسار کافر کر کے برباد کرنے حضور دی نبوت و رسالت معد اللہ اللہ ناکام کرنا کئی طرح دازش کی ایک بڑی عجیب گی سازش سی کہ مسلمان ہوجلاس اجلاس کر کے فیصلہ ایک بھائی ایک طریقہ منافعہ ہوتا جائے انہوں نے آخر آخر بھی اس طرح کرو سویرے مسلمان ہو جایا تو تھوڑے جان نبی آخر جہاں جا کے اسلام قبول کراپس افرچ لوٹ رہے اسلام چل جانا وہ تار کی تو مسلمان نہیں سویں آخر اسلام سا چنگا سمجھتے سب پر جس نے لگے آرابی شک پینے شروع ہو جانے ادرو خلل شروع ہو جانا خلل شروع ہوا تو آپ ہو جانا سڈے ہل نہ آئے کوئی حرج نہیں نبی کے تو نہیں رہے ان لانچیا اس سازش نلہ سازشا دے طرح قرآن پاک کھولتا رہا اور اے ہوئی نو پریشانی نے دبا دزور دور تب گئے کہ بس چل نہیں نہیں اک لک کے منصوبے جوڑنے نبی یہاں پھر دس چڑھ اسی اصل کے جوڑنے نبی دس چڑھا سا لوک جوڑنے نبی دس چڑھتا یہ کریے اخیر انہوں نے ہزور دور حضور دے دور تو بعد پھر ان سر چکنا پیا انہوں سعادش اللہ دے قرآن میں قرآن دو تے یقین در کھناڑا بندہ قرآن دے موٹے لفظ سنیں بلکل واضح اور پھر انہوں دے مضمون دو تے معنی مطلب دو تے یقین رکھ کے آپ ہیں دلے تے ضرور بٹھا دے منافق اور لانفی بندہ اللہ نے قرآن کو غلط کہہ کے پاسو یہ میرا بیان نہیں اللہ قرآن مولوی حضرات ان گلوں ہاتھ نہیں لا اس واسطے کہ وہ خود اس سازش کا شکار ہو گئے نا. سورہ آل عمران پورا آل عمران آیت نمبر بہتر مسلمانوں اگر اپنے دین دا اور اپنا درد لے کے بیٹھے تو ضرور اس آیت سورت لکھ کے جاؤ لوگ سجے کبھیوں میں تحقیق ضرور کر حقیق دا مطلب یہ ضرور چی دا بیان باقی قرآن دا ہے اے تو اے توڑا حق بنتا اگر بالکل اللہ تعالی کے قرآن کی صحیح ترجمانی میں پھر جی کسے کسے بچاؤ یوگے نہیں تو اپنے بچنے کی ضرورت سوچا سورہ آل عمران آیت نمبر بہتر سورت کہ آیت نمبر بہت تار. فرماد وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار بكفروا آخرة لعلهم يرجعون وقال الطائفة من أهل دے دور گل کتاب کی ایک جماعت نے کہا آخل کتاب نے مختلف تنظیم بڑی ہوئی سن کومصروف کو کہڑے کم لانتیاں نے اسلے ایک تنظیم ایسی بنائی جہیں اجلاس کیا اجلاس اس مقصد دکھا کہ مسلمانوں جافر کرنے کا ایک ہوسلمانوجے دن چڑے مسلمانوں دے دین سے مان لیا دن چڑھے مسلمانوں کے دی مان لیاو وکرو آخر آ دن ڈبد واپس کافر ہو جا کر یہ امید ہو سکتی ہے اے واپس ہو جا کافر ہو جاؤ جا جا جا جا. کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟ کیوں؟ دن اے کافر ہو جاؤ کافر کر ایک ते طریقہ یہ کر کے ویخ کہ سویرے مسلمان ہونا ہے اسلام ماشاء اللہ قبول کر لو اللہ آخر اور آخر شام کیوں تاکہ اس طریقے نال ایک آفر ہو جائے مسلمانوں ذرا غور فرماؤ میرے شعر دے انتہائی دشمنی دی علامت اور دلیلے ہوئی بن ساتھ دی کہ ایڈے لانتی دشمن دشمن اور ای گہری مسلمان ہو جاؤ اسلام قبول کر کے خود اپنا دین چھ کے ہو جانا یہ اللہ کا قرآن حال عمران آیتنی ہزور ہوں یہ کام کر کے وقت ناکام ہو گئے کامیاب نہ ہو سکے مہربانی خالک اپنے حبیب دے وسیلے وحج دے ذریعے مسلمانوں کے شامل حال حال رہے زش جوڑی اللہ, اللہ, اللہ ان ایک تنمیم ہے اس کام جے یہ مسلمان بھی ہو لیں دے جے ہونا چاہتے ہیں اور اس وقت حضور سرکار دی اللہ نے کرموازی نو بچا لیا لیکن حضور دے جان کو بعد یہودیت وسلم حضور سرکار دی وفات تو بعد یہودیت عیسائیت نے سر چک لیا یہ مطلب حضور نے سر اللہ قرآن نے سر رکھا ہوا صحیح ہزور چلے گئے یہ مطلب عارتا. اپنی حرکت اپنیا شرارت اپنیا سازش یہ مطلب بنے گا سر چکن کا یا اور بنے گا بولو تو سی اللہ, اکبر، اللہ اکبر، اس زمن دی دے، دے، دے، اللہ شان و حوت و دے پاک رسول دی ہدایت پاک دے، قدر بیان کرنے مسلم شریف کی ایک بی, بی پاک سیدنا, ابو سیدنا عمر پاک سمر پاکڑی مائی کے کون جگہ حضور سید علیہ وسلم وسلم بہت محبت رکھنے والی بی, بی مائی سی بڑھڑی دئی خدمت کرنا کرنے جانے سن حضور ہزور سال یہ شہ فین کریم تشریف گئے بی بی لو لگ دون بزرگ فرما نے بی بی جی صبر کرو حضور نے جانا ہی سی آخر, آخر, آخر اللہ وحدہ شریف مولا ہر انسان واسطے ایس جہاز کے انتقال ہے جانا سی صبر فرماؤ آپ فرمانیا نے مینو بھی پتا حضور سرکار نے جانا میں حضور ہزور جان کا اصل دکھ نہیں کرتی میں اس وہی کا دکھ کوئی کرنی ہوں جی ہزور تو اتر ہمیشہ خیال اللہ مسلم شریف کے اندر بخاری شریف تو بعد دوسری حدیث کی کتاب ہے توجہ ہے بولو تو سی قربان جاوا مائی جی موسر کی عظیم گل فرمائی فرمایا منو بھی پتا سی حضور سرکار نے جانا سی دس گل کا بہت ہے جہی حضور دے سے دی سی اسا مشکل دا خیال رکھنی سی او وی دا سلسلہ کٹیا گیا میں او مسلمان مدنی سونے سرکار ہوں وی اترتی رہتی سی سونا نبی اپنے دل مبارک اندر بھی وہی رکھتے سن آسمان سی وی وکری ہوں سی نبی دے دل کی بہج وکری ہوں سی دون واہی مبارکوں کے ل مدی کا دا لوا بن کے دب گئے ڈر گئے خوف زدہ انہیں آخیا ہوں ساڈا بس نہیں چلتا کریے اصل جتانے کے سوچنے محمد نکا کر سکتا ہے کنہ کنا چیر مسلمان گمراہ سوچاں گے بےمان بڑا مردی سوچاں گے برباد کر سوچا گے کمینیاں نے حضور سرکار دے دور توجہ حضور دے دور دے اندر سر سٹ لیا سر سٹ لیا حضور دے جان تو بعد کمینیاں نے دلیر ہو کے سر چک لیا اللہ وہدا شریک مولا ہوں دن ب دن بتا چپ کے جدو سر چک لیا پھر سازشوں کی اخیر کر دتی اللہ نے تو اشارے دینے سن رب نے بنیاد سمجھا سی مالک, مالک تا موٹی گل سمجھا گئے اقل والے سیاح کر خبردار میں دلال منوج وَقْفِرُوا آخِرَةً لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ نے باغ کا شارا فرما رہا ہے اما اشادہ فرمان نال جوڑو ایس آیت رکھو نو پک ہو جانا ہے کافران نے یہ سازش تیز کر دیتی ہزور ہزور دے جانو بعد یہ سازش تیز کر دیتی کی جاؤ سازش مسلمان آو اندرو نہ ہوا جی اتو اتو مسلمان ہونا ہے انہوں کا مسلمان ہونا ہے خود مسلمان نہیں آنا مسلمان ہونا ہے، اس اسلام جان کو بعد تیز کر دے اللہ قرآن اما ایشا کا فرمان ملا من تو بعد نتیجہ نکلنا ہے سمجھ عمل کیوں چڈ دتا جا دی چال نگا کرے وہ مسلمانوں یہ تو موٹی گل دے دور سازش ہوئی ہوئی لیکن آخرانی فرمانیا تفصیل کردر جہاں سبا خدا ایک, ایک جملہ میں بیان کر دینا اللہ بن سبا غالبان حضرت صدیق اکبر یا حضرت فاروق اعظم کے دورے خلاف اسلام اس قبول کیا اسی سال ہوں کافر کرنے تباہ برباد کر سب تو پہلا ملو عقیدہ ایڈیا سبھا یہودی نے مولا علی دو سنا چاہتا اس بارے تاکہ دلیل بن جائے کہ انہوں نے سازش بڑھا دی جہی سازشی وہ ابد اللہ بن سبا جماعت گئی سبائی سبائی سبائی کی تولا، تاریخ جو دا نام سب لائی ٹو اے اسلام اس قبول کیتا لیکن نے <سؤال> سب کو پہلا عقیدہ مسلمان جڑا کنجر نے پیدا مسلمانوں یہ خدا ہو ایک مولا علی خدا مولا علی مشکل کشار دی اللہ تعالی صحیح سنگار روایت ایک, ایک, ایک, ایک, ایک, ایک, ایک جی جماعت پرما آگ کٹھی کرو اناڑوڑ اگوں کمینے ایڈے پک گئے لکھا سان پک ہو گیا فرمایا کہ لگے اگ کا آزاد ربی سے دینا تو تا پہ آزاد دینا لیا رب نتیجہ کل ہوں ہے کتاب سے خود سمجھدار جنوب خدا منی بندہ مولا علیٹو مانتے یہ سچ کہہ ایسا مقابلہ ملے ادھر اقیدت کی ایڈی امتحا خانی کیونکہ ممکن ہی کوئی نہیں تھڈو ہی خدا بنا لیا تے دور لانتیاں بننا کہ امامت درجے میں خدا نہیں لگی میری گل دیکھی آ گیا جو ہے؟ <تنق> چوٹے <ازن کی> نہیں <تنق> بولو بولو, بولو, بولو, بولو, بولو, بولو کر کے مولاشکل کشا اپنے دورے خلافت ساڑنا پیا علی ساڑیا تو کتا ہی ہوگا جڑا آ لکھ ل گولی مارنا ایڈا بندہ ہلکا ہوا کھڑا ادھر خدا منتا ہی نہیں ربھی دغا بازی علی نال بھی دغا بازی یہ ہلکا سوائے جو ہے کہ نہیں ہوئے سچی دسیا جی ہلکے کتے ساری مار چڑ دپ نے مار چڑ دے مار چڑ دے اب نو بن گئے نہلی دے نہ خدا دے لان کی وہ جی یہ خدا مانتا جی کم کم یہ گل تو مان لو یہ کہہ دیں خدا نہیں بارال سونے مولا علی مشکل رضی اللہ نے پوری جماعت دی جماعت نو اگ لے ذرا گل سمجھنا حضرت سیدنا ابد اللہ بن عباس حضور دے چاچا پار حضرت عباس دے بیٹے سن عبد اللہ بن عباس خیبر ترجمان جنا قرآن بھی ترجمانی نبی پاک کو سیکھی ہے ہزور حضور, حضور نے اپنی نگاہ پیار فرمایا سی حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اگر میں اگر, میں اگر میں علی دیں گلاوٹ دینا پوچھا کیوں توجہ پوچھا کیوں فرمایا ہنور نے فرمایا اگ کا لاب دینا صرف اللہ دا کام ہے تسا تلوار یا کسے شہر جان کرنی ہے اگ نہیں توجہ مولا مشکل گشا تک ایک گل پہنچی آپ نے فرمایا کاش عبداللہ بن عباس مینو پہلو پھر جانتا اے ہونا لوگوں کا رد ہو گیا جہے فرما دے شاری مشکل نے شالی مشکل گشا معصوف نے شالی مشکل گشا نبی نے ساری مشکل مشاغل کھڈو کسی قسم کی گلتی کر سکتے ہی نہیں حضرت آم سرکار نے مولا علی بارے گل کی اور مولا علی اب تسلیم فرمایا معلوم ہوا کسی والے چھوٹا بھی کوئی یہ گل جانتا ہوں جیڑی وڈے تک خبر نہیں ہوں یا کہہ سکتے ہو جب مولا علی نے علم کا کوئی سی لیکن خریش پہلی لگتی ہے پہ مولا علی سکار نے تصدیق عبداللہ ابن عباس کی فرمائی ذرا بولو سبحان اللہ اور دوسری گل دوسرا نمازی دوسرا ملرون کی دراصل سبا یہود مسلمانوں میں کبیاسی حضرت ابوبکر صدیق تے حضرت عمر سے حضرت تے نوا بولنا کڈانیاں بکواسہ بکواسا سی مولا کشارتالی سنگا نال آ جائے آپ نے ایک بارہ فرمایا فرمایا کتا کی کہہ کالا خدیس کی کہہ ابو بکر امر نالا کردا برا بولتا ہے کاش لوگو جہن نے نہروان کی ملات مینو کی اگر یہ ملامت کا مینو خطرہ نہ ہوں میں اس کنجر قتل کر سکتا لیکن میں ہوں قتل تو نہیں کرتا میں الی اتے نہیں رہ سکتا جب خنجیر رہے گا رہ اور اس موقع تے آپ نے فرمایا اس موقع تے مولا علی نے فرمایا سن پتل الا بھی بکری من جلد توہو جل دل مفتری فرمان سن لو جا ابو بکل امر بتا میری شان چڑھاوے گا میں انمت لاؤن والے مجرم والی سزا دیاں گا اسی کوڑا اوڑا اوڑا ماراگا جڑا مین ابو بکل امر تو بتا یہ حضرت نے عبداللہ بن سبا یہو مل اشارہ کر کے فرمایا سی اگر کوئی یہ حوالے پڑھنا چاہے تاریخ دمشکل کبھی پڑھے الدایا نے آیا پڑھے ال کامل ابن اخیر پڑھے تاریخ تباری پڑھے توجہ ہے تاریخ ال کبھی امام ابن ابھی سہ رضی اللہ تعالی پڑھے جڑے امام بخاری استاد نے بولو تے صحیح لیکن یہ موضوع بیان کریے یہ خود الگ موضوع ہے کسی جگہ سناواں دو جملے سنانے سن تاکہ اس مسئلے دے کے مہر لگ جائے کی؟ میں میںعا کر کے بیٹھا ہوں کہ سازش انہوں نے تیز کر دی اللہ نے جڑی سازش کا سانو بیان فرمایا سورت آل عمران کے اندر آیت نمبر بہتر اے سازش یا او دے وہ دیگر سازش رکیاں نہیں گئی وی تھی سیانے لوگ جسے بوٹا نکلتا وہ ابتدان کمزور ہوں پھر فیلد فیلدی تناور درخت بن ج ہتھا کے تتا منڈی باؤدیم علاقے ایک بوڑھا ایک کلے مٹ کلیاں شاخا پھیلیں ہمیشہ پودا اٹھتا کمزور لیکن آخر وقت گزرد وہ مضبوط ہو چند ہے او کمینے اس وقت کمزوری نال اٹھے لیکن وقت گزر دیاں او مضبوط ہندے ہندے ہندے ہندے, ہندے توجہ ذرا اگر ٹھیک ہے ابن سباہ یعجی اٹھ پیا لیکن پھر بھی اوڈیاں سازشاں پوریاں غامیاب نہ ہو سکیاں کچھ ہوئیاں کیوں؟, کیوں, کیوں, کیوں, کیوں, کیوں, کیوں آخر علی مشکل کشا چلو نبی چلے گئے دے نہیں چلے گئے سکبر ہے سن فاروق آزم ہے سن ہزور سوبت نگاہ پان آ سن آخر انہوں نے سمجھیا سی نا اللہ کے قرآن پھر ٹلیا پہ بہت لیکن کبھی سازشا سے ایک نہیں پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں شاخا نمیاں نکلیاں ہو تو سوچ نہیں سک جی ابتدا رسول اللہ اگلے پوچھ گئی بنیا خیر یار اسلام آخر بدل جان گے چلو ساڈے وال نہیں آن گے تو رسول جوگے تو دین جوگے تو خدا رسول جوگے تو نہیں نہ ادھرو نا جن کردھر تو کیر لو یہ جنت جان ایسا جنم جائیے ادھر جنتے ابتدا چوٹھی پھر, ساز بندیاں بندیاں بندیاں بندیاں کی جا پھر حضرت بریلوی آجرت دور بھی آیا علی بھی دا دور بھی آیا اے بھی اے بھی او گول سن بان سن چوکیدار سن نبی سرکار دی امت دے. اللہ هو. اللہ هو اکبر اخبیر تبجو د ہائے ہائے ہائے ہائے مسلمانوں اپنے ندی کا فرمان ایک سنو تو نبی سلے وسلم نے فرمایا فرمایا تسان یوگ نے انی موافقت کرو گے موست کرو گے جی پولا پولے دے برابر ہوں دے نا جتی دے پاولے ہوں دے نا تو دو میں برابر کٹے ہوں دے فرمایا جی میں پولا پولی دے برابر ہوتا تو جی برابر, برابر چلو دوسری حدیث آیا انہوں اگر کسی خو کچھ ماں برکاری کی ہونی ہے شدید مسلمانوں حضور نے خبر دیتی کہ ہونی حضور نے خبر دیتی اینی موافقت ہونی تھی خود سمجھدار بندے ہو تاریخ پچھلا مسلمانوں دی پٹو گے نا موافقت نہیں ہوسلان موافقت نہیں توجہ ہے ایک کدو ہوئی ادھر وہ جی سازش سی نا تاکہ ابتدا تو دور میں لیکن دب گئے کیونکہ اللہ نے فکرا لیکن بعد پتہ سی آخر دن کمزور کمزور ہون گے آخر کر لینگ کرنی جدو تیز کی سر سید علی گڑھی کا جو علی گڑھ کالج تھا نا اس کے اندر جو اسلامیات کا مضمون شامل کیا گیا وہ انگریز نے کیا تھا کسی مسلمان کیسی عجیب وہ قرآن سامنے رکھے جی جی میں انہیں گل کر گیا تاریخ <تصفح> پٹو تاریخ <تصفح> اگر سکول اندر اسلامیات دا شعبہ کسی مسلمان رکھے ہو میں نک بٹا سمجھ لگی لگی جڑا کہ اسلام یورپ میں تیزی سے فیل رہا اسلام یورپ میں تیزی سے اسلام یورپ میں تیزی سے پھیل رہا, رہا, رہا, رہا ساڈے اللہ کے پورا نے دسیا وہ یہودیا نے ایک سال جوڑی سیکھی تم مینو منتو آدھی رکھوں جہرا تین دی پیر بھی کرے گا جڑا دی تھے اسے دے اسے جاڈے دین کے چلے وہ ہاتھ میں مسلمان ہوا جی جاڈے دین کے چلے وہ ہاتھ میں اسلام قانون آ جائے رکھنا چاہے اسلام رکھنا چاہتے شوبا سا شامل کرنا چاہتے ہیں جڑا تھوڑی من کی مطلب احمد لا ورگا ہوتے ہاتھ میں اسلام قبول نہیں کرنا جہا بھائی مان تے دی آئے جا اپنے دیر کے تے کو سجا کہ شروع کر دے جا کے شروع کر دے جا دن میں شریف ہوا جائے کو سی آخ آقیقت پسند لوگ نے انہوں کی گل بنے آج دوجہ کی نہیں معلوم ہوبیسا نے مسلمانوں کافر کرنے دا, کا نئی, پہلا ایک سی پھر دو دس ہزار پڑھا جتنے وہ قربان جاوا قرآن دی ہدایت جنہیں پہلے مسلمانوں بتا لیا ٹھنڈا کیوں جر و جہدر ویکو تا سبق بڑے وہی تصدیق کرو بھی بڑے سخت نے مول بھی نے ترقی کریں بڑے یہ ماڈرن مالوی ہے کھول دتا فرماند ہے یہ فرماندا کہ ایک کی. دو جی جی نہیں مننے جڑا آخر جی خدا مت پسند سم سم سم سم سم پسند پرانے دماغ کا کوئی پتہ نہیں ہے زمانہ کدھر جا رہا ہے جان دیا ہو چمونے گیا تینو کی پتا تمونے کا تینو کی پتا زمانہ کدھر وڑیا ہے زمانہ کدھر جا رہا ہے تو کدھر جانا ہے اپنے کلندر اقبال کو پوچھنے زمانہ کدھر چلا گیا پوچھ لئیے, لئیے, لئیے, لئیے. اللہ کلندر اقبال نے اپنے پاوید خط لکھیا اپنے پتر جا خط لکھا جیسے پتر جو اپنے اندر سلسل اقبال خد لکھا پہلا شیر کی لکھا اقبال فرما فرمان کوئی ڈکیٹ ہو کوئی ڈکیٹ ہوانتی زمان ڈکیٹ تین ایماندار لے گل کرو زمانے دا مطلب یہ ہونا کوئی نصیبہ ہونا بچا ہونا باقی کا پٹھا بیٹھا ہے افراد کو گا کہنا اور بات ہے زمانے کو برا کہنا اور بات ہے جدو آخو فلاں پینٹ ہی اجڑے وہ مطلب یہ کھ نہیں بچا کو نصیبا کو بچا ہونا جس لاکھوں فلانے پنڈر فلانا ہے تو مطلب یہ نہیں ہوں پنڈ ہی پیڑ ہے کسی فرد یا بعض افراد پر اعتراض اور تنقید یا اس کو غلط کہنا اور بات ہے زمانے اور علاقے کو غلط جب کہا جائے گا اس کا مطلب سارے ہی پٹھا بیٹھا ہے اقبال کی کہ زمانے دا ہی پٹھا بیٹھا یہ زمانہ ہی تین دشمن یہ فلاں کہنا شرکت سارے فرماندارت کرے نو کہہ رہا ہے غارت کر کے لٹ مار کرے سیال کوٹا کلندر فرمان دو بندے تیال کوٹنے ایسے اس لیے تیسرا نہیں ہویا ایک عبدالحکیم ابد کوٹی ہوئے کو اس مرد فکیر علاوہ جانتے ہیں نواز چلاما سیال پوچھی کا نام ارب ازم کے اندر بجتا ہے جس اللہ سیال کوٹی تقریر فرمانا ہے کسے کتاب کو تقریر فرما ہے ارب والوں بھی سر سکنا پڑتا اجم وال ہے اندازہ اللہ ابدل حکیم سیال گوٹی نے شراب قائد کے اندر ہاشیہ لکھیا دنیا اندر مشہور اسے ہاشیہ لکھیا خیالی ترکی دیکھ اللہ خیالی انہیں ہاشیہ لکھیا حالی اللہ ابد الحیب شال گوٹی کے دربار میں شیب لکھا ہے نا نے اپنی پڑھیا ہے شراہم ترکی ترکی دے اللہ خیالی ہاشیا لکھا شر قائد اس علامہ ابد نے آشیا چڑھایا دربار سے لکھا ہے دے خیالی اللہ خیالی ترکی کے علامہ خیالی کے خیالات بہت اچھے پر جی انہوں حل کرتا ہے تو شیالکوٹ کا حل کرتا ہے دوجا پھر شیر خدا کا اکبال آہا. تو بولتے ہو دوسرا ہے سارا اقبال ویکر پہ لکھنا ہے شہید حالات نو سمجھا قرآن بھی سمجھا سدیش ن بھی سمجھا تاریخ نمجائے حقیقت ویب کے پیا فرمان کارت کرے تین ہے یہ نارت کرے سمان ہے فرماد جڑا نواں دور ہے اے مارڈرن دور بیش کا چاطو ط طبیعت کافر آ رہی ہے مسلمان طبیعت زمانے کی طبیعت ہے اگر کسی نے یہ سمجھنا ہو کہ اس زمانے کی لحاظ اور طبیعت لہاد کہتے طبیعت میں طبیعتوں پاسی اس،, اس زمانے کی طبیعت کافرانہ ہے مسلمان ہی نہیں بازل ہوا مزاج ہی مسلمانوں کا مزاج نہیں اللہ اکبر صحیح لکھ ونٹیا لاکھ منافع چھپے کتنے چھپ سکتا ہے تا دے فرمانا اقبال افکار جوانوں کے جلی ہوں کے خفی ہوں کسی ہو ابکار جانو دے نہیں کلندر کی نظر دے لاہور رات کی شادبا کتاب سی تو میرا موضوع سی ماڈرن نظام کے تین بنیادی اصول ستون اسدر اقبال کا یہ دعوی سمجھ ہے اقبال نے کیوں کہا ہے اس کی نہاد کا انہیں تخصیص نہیں کی تھی مسلمانوں تخصیص نہیں کی تھی اقبال نے تخصیص نہیں کی زمانے کی نہاد کہتا ہے یہ وہی بات ہے جو حضور نے امیہ بن سلت ہوئی توجہ حضور نے امیہ بن سلت کافر ہوا ہے امیہ بن سلت حضور نے فرمایا آمان لسانوہو و کفر قلبوہو فرمایا امیہ بن سلت کی زبان نے اسلام قبول کیا مسلمان سی لیکن دل اور کافر سی دبیت کا فرانہ بودے اندر پھر میں سمجھا ہے کہ کیمیں توجہ ہے مسلمانوں ان صرف ادر وقت آخری جمعہ میرا آپ پھر کسی امدازہ لگایا تم ماسٹر پروفیسر سارا جاگہ آکھے گا اسلام پھیل گا اسلام جو گیا اسلام جو گیا اسلام جو گیا ایک ہو ماشاءاللہ اسلام ایپ ایپ تعلیم دندرہ شعبہ داخل آہ کتاب داخل آہ شامل آہ مضمون شامل آہ مضمون شامل میں تو انواللہ دیکھ قرآن تو دستے کم از کم اینہ سوال پہ رکھ لو کسے دے یہ ماسٹر پروفیسر دے یہ ماسٹر جی یہ دستو یہ جب اللہ نے فرمایا ہے کافر ہون مسلمان ہونے کافر کرنے مسلمان ہو مسلمان ہونے مسلمان نہیں ہونا ماسٹر جی سان دسو اللہ نے فرمایا یہود در سارا نے مسلمان ہوتے مسلمان نہیں ہونا کافر کرنے مسلمان ہونا جن رسول دور چلائی سی ماسٹر جی تور ہو تو مطلب حضرت جی آپ بھی اسی سازش کرنے شریق بیٹھے تسا بھی کم تیز رکھے ہوا اور یہ وجہ ہے سچی دسیا جی میرے برا اسلام دا حصہ اسلام دا حصہ شامل تعلیم تو ہو گیا لیکن بتاؤ معاشرے میں اسلام کا غلبہ نظر یہودیت دا الٹ نتیجہ کیوں ہے یہ لال لہوم کا منظر ہے لال لہوم یہ واپس ہمیں واپس کرنے کے لیے اسلام چھڑا دیا چھڑا عقیدہ ہی ختم ہو جانا ہے آئی نی تو میرے بھائی یہ اللہ اکبر اقبال دا ایک شیر اس حقیقت نو سمیٹ کے رکھ گیا ہے اگرچہ سنگین بار ہا سن سن کے یاد ہوئے لیکن اس مجمے کے نئے چہروں کی وجہ سے وہ سنا دیتا ہے یہی مانا ہے اللہ کے قرآن نے جو بتایا یہی مانا ہے اس کو اقبال نے اپنے شیر میں سمو دیا کیا اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقت دینوں مربت کے خلاف آج آٹھ مارشت، آج مارشت، سچی دسا جی میں سوال کرا اور جوب لوا گا اٹھ مارچ جو اج ہونا یا ہو یا ہونا دسیا جی اسلام یا انگریز دا اثر سچی ایک کفر اثر یا ایمان دا اثر کفر دا اثر مسلمان میں آیا یہ تو آ جلدی سے کفر کا اثر ہے یہ اسلام کا اثر نہیں ہے ہوا یہ مطلب سازش جیش شامل کی جی اپنی زبان اسلام لے لے سن تاکہ دے مسلمانوں کے دلچ کر جملہ میرا آخری میں اس کو نہیں بولنا چاہتا پھر سمجھا جی اللہ کے قرآن نے اسلام اپنی زبان سے لے آ سن تاکہ دے تو دل لیں لیجیے بھائی میں پھر سمجھو اللہ کے قرآن ظالم دسیا کرنا چاہتے دے زبان اپنی تلام لایا وہ دلوں سلام دے دلوں سلام کٹنس اپنی زبان سے لایا آوڑا کتاب لایا آو تاکہ ان بل نکل جاوے اس <سؤال> جملے نو بھی نہیں خوش رہے ری اور کلام کی لطافت سمجھنے والا بندہ اس فکرے کی قدر کرے گا میں کیوں کیسلے یہ سازش کی میاں زبان تاو ا اسلام کے دل چل جاوے ایمان مطلب وہ اپنے, آپنے دے اسلام زبان تیا مسلمانوں دین ایمان کھانے سونے پھر آپ سمجھ لڑے لانسی اپنی زبان سے لے آسلمان دل چڑھ لیں انہ جدو اپنیا کتابوں لیا اپنیا کتابوں اسلام لیا مسلمان دل ناستے دا مطلب ہے کمینیاں دی زبان بھی ایسے دیے کتاب بھی, ایسے دیے کتاب بھی ایسے دیے اللہ سمجھا سی سمجھ گیا جو سمجھ گیا جو, سمجھ جو, سمجھ جو, سمجھ جو نہ سمجھا وہ نا سمجھا ہر کسی دا مقدر اللہ ہو جان ہو اللہ اللہ اکبر اللہ ہو اکبر کبیرہ اور سو ایک گل کر کے دے صرف ایک باؤ سلطان دش سنا فرمائش ایک گل میں کرنا ادھر ویخوے جدو ابلیس کافر بنیا اللہ نے اللہ پاک نے ان علاقے سکیم نہیں سی بنا دی اللہ نے فرمایا جیم نگر اجیم نکل جائے چل چل ساڈے یارہ لے سکنا انس نکالا رب نے دولتے نہیں آہا. فرمایا نالی سن لے لال کبھی سخی نریے کل رو لاجنا لائیے ہاں پچے کدیح کدی کدیا بویں پوتیاں گی چگائیے ہمڑ مکے لے جائیے پائیے لکھوی شریف طریقے بند ہونا سارے میں لائف میرے کسی بسایا کابے آلے دے تقریباً کوئی دس فٹ کے فاصلے ایک کنگ لا دیکھی پندرہ بھی فٹ دے فاصلے کے یا دس فٹ پھر کند لائی دو لا کے آلے پھر تھوڑے تھوڑے بندے طواف کرا واپس کلائی جان دے رہے کہونا وائرس آ گیا ہوں اللہ بہتر جانے بھی اتے جو کچھ کام ہے وہ کرونا وائرس دی وجہ ہو یا <rouxate> کوئی اتوں دی حکومت کوئی اپنے مسئلہ اللہ بہتر جانے کرونا وائرس پھیل گیا دنیا میں تو اس وجہ باہر نے آدر جان نہیں پر دیندے دے اتوں کعبے تو دور کری آپ میں یار عجیب گل نہیں جی کرونا وائرس کی گل آ جی انہوں دے کسی عقیدے کی گل نہیں وہ کی میرا وجہ جو ظاہر وائرس پھیل گیا کیسے عجیب گل ہے کعبہ شریف اور کابے تھان جنہ نڑے ہوں جاؤ یہ تو مقدس جگہ ہی ایسی ہے جیتے وبا ٹل جی ایبے گیا کیوں آ کے وائرس پھیل گیا مراد آ بئی مانا وائرس جہ پھیل گیا کعبے دی برکت وائرس دور ہونا دی برکت نال ہونا دور جہ وہ تساں آ جان دے رہے ہوئے نہیں آن جان دے رہے یہ مطلب یہ عقیدہ بن گیا کہ کعبے نو ببا لگ جانی کعبے کیسا ہو جبا لگ جانی ہزرے اصمد نو چومو ہزور نے فرمایا گنا چوس لمر اصمد گنا چوس ل بیماریا نہیں دور سکتا اور جنہ کی مت جی ماری ہو پاگل ہوتے سدکے جاوا فکیلان <تصفيق> کو جنہیں سانو اکل سمجھتا فرما دیتی آخر شوگر دی دوائی اور سامنے لو انسولین سٹ جاندی اللہ کے فضل